کچی پیاز سے میرا یہ سوال ہے کہ کی کیا کچی پیاز کھانے سے بھی حفظہ کمزور ہوتا ہے برائے کرم کا جواب شرمائیے کچی پیاز کھانے سے حفظہ کمزور ہوتا ہے نسیا ہوتا ہے کچی پیاز کھانے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے کچی پیاز کھانا ہے تو جائز لیکن پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا کچی پیاز کھانا کچا لہسن پسند نہیں تھا اور کچی پیاز کچا لہسن یہ بدبو دار جو ترکاریاں ویجیٹیبل کچے کچے جن میں بدبو ہوتی ہے سب نہیں تو کچی پیاز میں کچے لہسن میں گندنا ایک سبزی آتی ہے اس میں بھی بدبو ہوتی ہے تو یہ بدبو دار سبزیاں کچی نہ کھائی جائے پکا کر کھا سکتے ہیں تاکہ اس میں بدبو اڑ جائے اتنا پکا لیا جائے کہ بدبو اڑ جائے لیکن آج کل یہ کچی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کچو مر بلکہ چٹنی جو بناتے ہیں نا وہ پودینہ وغیرہ ڈال کر ہری ہری گھروں میں اس میں کچا لہسن ڈالتے ہیں تو یہ کھا کر منہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو مسجد میں جانا اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہو بدبو آ رہی ہو منہ سے یہ حرام ہے مسجد میں جانا سلو الاحبیب السلام عليكم يا محمد